اللہ چاہتا ہے کہ اپنی احکام تمہارے لیے بان کر دے اور تمہیں اگلوں کی روشیں بتو دے اور تم پر اپن رحمت سے رجوع فرمائے اور اللہ علم و حکمت والا ہے